مفتی سب سے میرا یہ سوال تھا کہ شرک اور بدعت کی تاریخ بیان فرماتی جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم شرک اور بدعت کے بارے میں شاید فرمائے دیکھیے شرک اور بدعت دونوں کلیمات جو ہے اس کی کئی مرتبہ تو ہمارے یہاں تشریح کی جا چکی ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ اس حوالے سے کئی افراد ہیں کہ جو معمولی معمولی باتوں کو شرک کہہ دیتے ہیں حالانکہ وہ شرک ہوتا نہیں اسی طرح ہر نو پید بات کو نئی پیدا ہونے والی بات کو وہ بدعت اور بدعت کا مطلب وہ بدعت قبیحہ یعنی بری بدعت لے کے اس کے بھی ناجائز ہونے کا حکم دے دیتے ہیں حالانکہ دونوں کے دونوں طریقہ کار یہ غلط ہیں اولن تو شرک کی جو تعریف ہے اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور اس سے پہلے آپ شرک کی قباہت کو جان لیں کہ شرک کی قباہت کتنی ہے اور شرک کیسا عظیم گنا ہے تاکہ ہمیں پتا تو چلے کہ جس کے اوپر ہم فتوا لگا رہے ہیں شرک کا کہ اس کے اوپر ہم کیسا حکم لگا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ اللہ یک فرگشر کا بھی و یکفر مادون رضا المشا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بخشے گا اور اس سے علاوہ جو چیزیں ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا یعنی وہ چاہے گا تو اس کی بخشش کر دے گا یعنی دنیا سے اگر کوئی شخص شرک و کفر پر گیا ہے تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش نہیں فرمائے گا اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالی چاہے گا تو معاف فرما دے گا <تصفيق> نشرک اتنا کبھی اتنا برا گنا ہے کہ اگر اس پر بندہ مر گیا کفر پر بندہ مر گیا تو اس صورت میں اس کی بخشش ہے ہی نہیں تو اس لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کسی کے اوپر آپ شرک کا حکم لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تیری بخشش ہے ہی نہیں تو کفر پر دنیا سے گیا ہے شرک کے حوالے سے دیکھیں جو علماء نے قدیم علماء نے اپنی کتب عقائد کے اندر کی تعریف کی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود ماننا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کا مستحق ماننا یہ شرک کہلاتا ہے اس کو آسان الفاظ میں ہمارے علما نے اور یہ بیان کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کی طرح کسی اور کو مانتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرح ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی طرح اس کے اندر صفات پائی جاتی ہیں تو پھر اس صورت میں یہ شرک ہو جائے گا مثلا رب العزت ڈلہ و ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اس کی ذات وہ خارق ہے وہ مخلوق نہیں ہے یعنی سب کو اسی نے پیدا کیا ہے اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا اب اگر کسی بھی ہستی کے بارے میں کوئی اس طرح کا عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ازلی ابدی ہے اسی طرح کسی مخلوق کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا کیونکہ اس نے کسی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصر قرار دیا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا دیکھنا یہ اس کا اپنا ذاتی ہے کوئی اس کو دینے والا یہ نہیں ہے اب اگر کوئی کسی مخلوق کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتا ہے یہ نظریہ رکھتا ہے کہ یہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا دیکھتا ہے کہ اس کو کسی نے دیا نہیں اس کا اپنا سننا دیکھنا ہے اسی طرح اس بندے کا اپنا سننا دیکھنا ہے اللہ تبارک و کے دیے سے ہی دیکھتا سنتا نہیں تو اس صورت میں یہ شرک ہو جائے گا یعنی جیسے اللہ تبارک و کی رات ہے جیسی اللہ تبارک و کی صفات ہیں ایسا اعتقاد رکھنا یہ شرک کہلاتا ہے اب کسی بھی مسلمان کے اوپر کسی طرح کا فتویٰ لگانے سے قبل یہ سوچ لینا چاہیے کہ کیا واقعی وہ اس طرح کا عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہے کہ وہ غیر اللہ کو اللہ تبارک و تعالی کی مثل سمجھ رہا ہو اگر واقعی ایسا کوئی شخص ہے کہ جیسے کفار تھے مشرقین تھے کہ جو بتوں کو اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ معبود سمجھا کرتے تھے یا بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ یہ کام یہی چیز کرنے والی ہے کوئی دوسرا کرنے والا نہیں ہے تو اسی کے پر اعتماد کرتے تھے تو اس بنیاد پر ان کے اوپر شرک کا حکم تھا تو آیا آج کے دور میں جو مسلمان ہیں ان کا یہ عقیدہ و نظریہ ہے بھی یا نہیں اس پر غور کر لینا چاہیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم نے اس حوالے سے واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا کہ مجھے میری امت پر شرک کا خوف نہیں ہے کہ میری امت جو ہے وہ شرک کے اندر پڑے گی اس کا مجھے خوف نہیں ہے مجھے خوف یہ ہے کہ میری امت کے اوپر جو ہے وہ دنیا کھول دی جائے گی یعنی دنیا کی محبت کے اندر دنیا کی ٹپ ٹاپ ان کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی جس کے اندر یہ مبتلا ہو, ہو جائیں, جائیں, جائیں گے تو مسلمان کو مشرک بنانا اتنا آسان کام نہیں ہے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مشرقین کو مسلمان بنانے کی جو ہے وہ کی جائے ان کو مسلمان بنائے جائے نہ یہ کہ مسلمانوں کو مشرک بنایا جائے تو شرک کا مانا واضح ہو گیا جب جب کہ جس جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات یا صفات کی مثل کسی اور کو سمجھے تو اس صورت میں وہ شرک کرنے والا ہے اور جو شرک کرنے والا ہے وہ مشرک ہے اور مشرک کی کبھی بھی بخشش نہیں ہوگی رہی بدعت تو بدعت کا جو لغوی معنی ہے لغت کے اندر معنی ہے یہ ہر اس کام کو بولتے ہیں جو نیا ہو نیا کام جو بھی ہوگا جس کی مثل پہلے نہ پائی جائے اس کو بدعت کہتے ہیں رب عزت جلد و کی ایک صفت بدیع اللہ تبارک و تعالیٰ شاہ فرماتا ہے بدی اور سماواتی عرب اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کو ایسا پیدا کرنے والا ہے کہ جس کی مثل پہلے نہیں تھی یعنی ایسا نہیں تھا کہ زمین و آسمان کی مسل پہلے کوئی چیز موجود ہو اور اس کو دیکھ کر اس کی طرح اللہ تبارک وطیہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہو ایسا نہیں بلکہ اللہ تبارک وطالعہ بدیر ہے سابق کسی نمونے کے اللہ تبارک وطر نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے تو اگر کسی کی مثل پہلے موجود نہیں ہے اور بعد میں وہ چیز ایجاد ہوتی ہے تو اس کو اصطلاح کے اندر بدعت بولا جاتا ہے یہ لغت کے اندر ڈکشنری کے اندر اس کا یہ معنی موجود ہے اور اصطلاح شریعت کے اندر بدعت اس کام کو بولتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم کے زمانے کے بعد پیدا ہوئی ہو یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابۂ کرام علیہ مردوان کے بعد پیدا ہوئی ہو یہ مختلف اس کی تعریفیں کی گئی ہیں لیکن اس کی علماء نے جو تقسیم کی ہے وہ مختلف ہے کہ بدعت جو ہے ہر نیا پیدا ہونے والا کام یہ برا نہیں ہوا کرتا جو حدیث مبارکہ ہے کلو بدعتن دولالتن کہ ہر بدعات یہ گمراہی ہے وہ کلو دولالتن فنار اور ہر گمراہی جو ہے وہ آگ کے اندر ہے جہنم کے اندر ہے اس کا معنی علماء نے دیگر احادیث طیبہ کی روشنی میں واضح فرمایا ہے کہ یہاں پر بدعت سے مراد جو ہے وہ بدعت قبیحہ ہے اور یہ ابھی کی نہیں قدیم سے اس کی علماء نے تعریفات کی بھی ہیں اگر ہم صحابہ کرام کے دور سے چلیں تابعین کو دیکھیں تابعین کو دیکھیں بعد میں والے آنے والے آئمائے مشتریدین کو دیکھیں تو تمام کے اندر جو ہے یہ باتیں پائی جاتی ہیں کہ انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں وہ نئے کام ایجاد کیے جو پہلے نہیں ہوتے تھے لیکن وہ شریعت متحرہ سے ٹکراتے نہیں تھے اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں تھا تو بدعت وہ بری ہوتی ہے کہ جو شریعت مطحرہ کے اصولوں سے ٹکرائے اور اسی بدعت کے بارے میں فرمایا کہ ایسی بدعت کی گمراہی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی مشہور حدیث مبارکہ ہے جو سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کی ہے کہ حضرت الاصلاط وسلم نے اشار فرمایا من احدث فی امرینا حاضہ مالی سمی فہ اور دن کہ جو ہمارے اس دین کے اندر کوئی ایسی بات کرے کہ جو اس دین میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے اس کو رد کر دیا جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر ہر لفظ اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے بے فائدہ حضر الیہسلام کبھی بھی کوئی لفظ نہیں فرماتے فرمایا فی ما لئی سمن ہو کہ جس نے ہمارے دین میں وہ کام ایجاد کیا کہ جو اس سے تعلق نہیں رکھتا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کام ایسا ہو کہ جو اس سے تعلق رکھتا ہے تو پھر وہ مردود نہیں ہے وہ اسی میں شمار ہوگا اسی حدیث کو روایت کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ یہ خود فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ, صلی, اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی چاش کی نماز نہیں پڑھی یہ ان کا اپنا فرمانے اپنے طور پہ جو انہوں نے دیکھا اس کو بیان کیا حالانکہ دیگر صحابۂ کرام علی اردوان کی احادیث سے طیبہ بھی موجود ہیں جس میں فضائل بھی موجود ہیں اور حضور علیہ السلاط اسلام کا چاش کی نماز پڑھنا بھی یہ موجود ہے تو آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلاط اسلام نے کبھی بھی چاش کی نماز نہیں پڑھی وادہ کن اسب بھی ہوا لیکن میں یہ چاش کی نماز پڑھتی ہوں اب دیکھیں خود بیان کر رہی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں پڑھی لیکن یہ پڑھ رہی اس کا مطلب کیا ہوا کہ چونکہ یہ شریعت متحرہ سے چکراتی نہیں ہے اس بنیاد پر اس کو پڑھنا انہوں نے درست قرار دے دیا اسی طرح مشہور حدیث مبارکہ جو بخاری شریف کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب اپنے دور خلافت کے اندر مختلف صحابہ کرام علیہ رضوان کو الگ الگ ترابی پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے ایک امام کے پیچھے ان سیدنا ابئی بن کاپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پیچھے ان کو جمع کر دیا اور جماعت کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی جب دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کو صحابہ کرام علی مردوان کو ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے تاریخی الفاظ کہے کہ نعمت الب اتوہادی یہ کتنی ہی اچھی بدعت ہے کتنی پیاری بدعت ہے تو چونکہ یہ ایک نیا کام تھا اس لیے آپ نے اس کو بدعت کہا لیکن چونکہ شریعت متحرہ سے نہیں ٹکراتا تھا شریعت کے اصولوں کے مطابق تھا تو اس لیے آپ نے اس کو نعمت بدعت و ہی کہا کہ یہ اچھی بدعت ہے اسی طرح اگر آپ تابعین میں آئیں گے تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تابعین کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ وہ قرآن پاک کو ملون کرنا یہ مختلف رنگوں کے اندر جو آتا ہے اس پر اعراب لگانا مختلف اوقاف لگانا یہ ان کو ناپسند کرتے تھے لیکن امام غزالی فرماتے ہیں کہ ان میں بڑی تعداد تھی جو کام کرتی تھی اور ناپسند کرنے کی جو وجہ ہے وہ ایک الگ ہے لیکن ہر بر... نیا کام جو ہے وہ برا نہیں ہوتا لہذا اس طریقے سے اگر قرآن پاکوں کو ملون کرتا ہے رنگین کرتا ہے مختلف رنگوں میں اس کو چھاپتا ہے اور اس پر اوقاف وغیرہ لگاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے امام ابن آبی عاصم رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب کے اندر صحیح سند کے ساتھ امام شافعی رحمت اللہ تعالی سے یہ روایت کیا کہ امام شافعی رحمتہ اللہ تلاڑے جب نماز کی ابتدا کرتے تو زبان سے بسم اللہ رحمانی رشیم کہا کرتے تھے اب آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور خلافت دور میں چلے جائیں آپ صحابۂ کرام علی مردوان کے دور خلافت میں آ جائیں آپ تابعین کے دور کے اندر آ جائیں آپ کو کہیں بھی یہ نہیں ملے گا کہ صحابۂ کرام علی مردوان زبان سے نیت کرتے ہوں تابعین زبان سے نیت کرتے ہوں دل میں نیت کیا کرتے تھے لیکن امام شافعی رحمتہ اللہ تلا علیہ کے جو اجل امام ہیں وہ جب نیت کر رہے ہیں تو زبان سے نیت کر رہے ہیں اور علماء نے علامہ شامی رحمتہ اللہ تلا نے صاحب در مختار نے اس بات کو لکھا صحیح. کہ زبان سے نیت کرنا یہ بدعت مستحبہ ہے اچھی بدعت ہے پہلے تھی نہیں لیکن یہ کام ایسا ہے کہ جو شریعت کے اصولوں سے ٹکراتا نہیں بلکہ شریعت کے کاموں پر مدد دیتا ہے کہ بندہ جب زبان سے بولتا ہے تو دل میں بھی توجہ ہو جاتی ہے تھی. اس لیے زبان سے اگر کوئی نیت کرتا ہے تو یہ اچھا کام ہے اگرچہ نیا ہے لیکن اچھا کام ہے اب دیکھیے کہ زبان سے نیت کو جو ہے وہ بدعت کرا دیا لیکن بدعتیں مستحبہ یہ قرار دیا ہے یہی امام شا فی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بداعت کی دو قسمیں ہیں ایک بداعت وہ ہوتی ہے کہ جو ہدایت دینے والی ہوتی ہے اور ایک بدعاعت وہ ہوتی ہے جو گمراہ کرنے والی ہوتی ہے ہدایت ماری وہ بدعت جو شریعت مطالعہ کے اصولوں کے مطابق ہے اور گمراہی دینے والی وہ بدعاعت شریعت متحرہ کے اصولوں سے بن عبد السلام رحمۃ اللہ تعالیٰ امام نبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علامہ جلال الدین سیوتی شافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علامہ عبد اللہ لکھنوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کئی بزرگوں نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر کی پانچ قسمیں کی, کی بدعاعت کی پانچ قسمیں ہیں جن میں سے ایک بدعاعت بدعاط واجبہ ہوتی ہے یعنی جس کا کرنا ضروری ہوتا ہے جسے جس عربی گرامر کا سیکھنا ہے کہ اس کے بغیر آپ قرآن کو سمجھ جیتے. نہیں سکتے لہذا اس کو بدعاعت واجبہ قرار دیا بعض بدعت بدعت مستحبہ ہوتی ہیں جن کا کرنا اچھا ہوتا ہے کہ یہ آپ کریں گے تو اچھی بات ہے جسے جس قرآن پاک پر جو ہے وہ اوقاف وغیرہ لگا دینا کہ جس سے قرآن پاک پڑھنے میں مدد ملے اسی طرح بعض بدعتیں ہوتی ہیں کہ جو حرام ہوتی ہیں جیسے نئے نئے عقیدے ایجاد کرنا بعض بدعاطیں ہوتی ہیں کہ جو مکرو ہوتی ہیں بعض بدعاطیں ہوتی ہیں کہ جو مباح ہوتی ہیں کریں تو ٹھیک ہے اچھے اچھے کھانے کھانا اس بک کو ہر جی اگرچہ پچھلے زمانے کے اندر نہ پائی جاتی ہوں یہ صرف اہل سنت کے علماء نے تقسیم نہیں کی بلکہ ان لوگوں نے بھی اس کی تقسیم کی ہے کہ جو ان چیزوں کا عام طور پہ انکار کر رہے ہوتے ہیں ان کی اپنی کتابوں کے اندر یہ تقسیم موجود اے اے ہے لہذا اس بات کا مطلق انکار کر دینے کہ ہر نیا کام جو ہوگا وہ جو بھی ایجاد ہوگا وہ برا ہی ہوگا اور وہ اس حدیث پاک کے تحت آئے گا کہ کلو بداطن دلالتن یہ بالکل غلط طریقے کار ہے آخر میں مسلم شریف کی ایک عدیض مبارکہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشراط فرمایا من سن سنت حسن تن فرح اجرو و اجرو من عام لبی ہا مین غیر این کو مین اجور ہمشیا یعنی جس نے اسلام کے اندر کوئی اچھا کام ایجاد کیا تو اس ایجاد کرنے والے کے لیے اس کا اجر ہے اور جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے اس کو ازر ملتا رہے گا بغیر اس کے کہ جو لوگ عمل کر رہے ہیں ان کے اجر میں سے کوئی کمی ہو ان کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی یہ ایجاد کرنے والے کو بھی ثواب ملتا رہے گا تو اگر نیا کام ایجاد کرنا برا ہوتا تو ربی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی اجازت کیوں دیتے تو اس طرح کی کئی جو ہے وہ روایتیں احادیث طیبہ موجود ہیں جس کو الحمدللہ ہم نے اپنے سلسلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چالیس احادیث میں جو عربئی نبوی کی شرح ہے تشریح کی ہے جس کے اندر اس کے چودہیں اور پندروے اپیسوڈ کے اندر چودویں پندرہویں قسط کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور کئی حوالے اس کے نقل کیے ہیں کہ ہر بداعت یہ بری نہیں ہوا کرتی